الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله باب مثل الدنيا في الآخرة وقوله تعالى أنما الحياة الدنيا لعب إلى قوله متاع الغرور قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمارنا من يهده الله فلا مغزله ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عنده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عزيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم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 سامعین گرامی قدر جس صورت حال کا ہمیں سامنا ہے اس کی مناسبت سے ایک حدیث شروع میں عرض کرنا چاہتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمور نجات کا سوال کیا گیا اور نجات مثلاقن دنیا کی آخرت کی تو آپ نے تین امور کا ذکر کیا تھا عمل کا کا لسانک اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو وب کے الاخیرتک اور اپنے گناہوں پر رواق کا بعض تک اور آپ کے گھر کی چار دیواری آپ کے لیے کافی ہو جائے یعنی گھروں میں بند ہو کر محصور ہو کر بیٹھ جائیں. اس وبا کے پھیلاؤ کے دور میں انتہائی کارگر یہ نصیحتیں ہیں زبان کو بند رکھنا افواہیں نہ پھیلانا اور گھر کو اپنے لیے کافی سمجھنا اور گھر میں بند ہو کر بیٹھ جانا اور گناہوں پر رونا گناہوں پر رونے کے تعلق سے ایک عزیز اور ذہن میں آ گئی ان شاء فائدے سے خالی نہ ہوگی اسے امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی مصدرک میں روایت کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے اور اس تصغیر پر امام ذہبی رحمۃ اللہ کی موافقت موجود ہے ایک شخص نبیر اسلام کی مجلس میں تھا اس نے اچانک یہ کہنا شروع کر دیا واضنو باہ واضنو باہ کہ ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ نبی اسلام نے اس کا رونا سن لیا فرمایا کہ قل کہو اللہ ماں اوسا اور من دنو بھی وہ رحمت ہوگا اور عملی کہ اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وقع ہے اور تیری رحمت میرے عمل سے زیادہ امید افزا ہے تو اس نے یہ الفاظ کہنے شروع کر دیے اللہ میں مغفرت اوسام من و رحمت کا اور عملی دو تین بار یہ الفاظ کہے رسول اللہ نے اشاد اللہ فرمایا کم فقط غفر اللہ کا کھڑے ہو جاؤ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف کر دیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی گناہوں پر نادم ہوں اور بار بار استخار کریں جو اس وقت صورت حال ہے اس کا تقاضا یہی ہے اللہ مغفرتک اوسع من اور امین دنوں من برحمت بارک اللہ فیق آج جو بات آپ نے سنا بابو مثلا دنیا فی الاخرہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال یعنی دو گھر ہیں ایک دنیا کا اور ایک آخرت کا بہت سے لوگ دنیا سے تعلق جوڑے بیٹھے ہیں اور بہت سو کی توجہ آخرت کی طرف ہے اور ان کے تمام طرف تعلق کی بنیاد آخرت ہے تو اس میں کون سا تعلق صحیح اور بابرکت ہے اگر ہم تقابل کرنا چاہیں کہ دنیا کی کیا حیثیت ہے آخرت کے مقابلے میں یا آخرت کا کیا مقام ہے دنیا کے مقابلے میں تو یہ تقابل ضرور کر لینا چاہیے جو ہمارے لیے بہت زیادہ آخریت کا باعث ہوگا اور ایک راستے کے تعین کا باعث ہوگا اگر ہم یہ تقابل کر لیں مقارنہ کر لیں کہ دنیا کی کیا حیثیت ہے آخرت کے مقابلے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک آیت کریمہ سے اپنی اس بات کا آغاز کیا ہے یہ سورہ حدید کی آیت مبارکہ ہے اس کا ہم ترجمہ پیش کرتے ہیں وہ ان نم الحیات النیا لائبم و لاہن اچھی طرح جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے وہ زینتن اور زینت ہے ظاہری سجاوٹ کا نام ہے بطفاخر بطفاخر بینف اور تمہارے آپس میں فخر کرنے کا ایک مقام ہے ایک دوسرے سے فخر میں جیتنے کی کوشش کرنا اور ثبقت کی کوشش کرنا بکاسور فی البال ابل اور مال و اولاد میں کثرت کی دوڑ کہ میرا مال بڑھ جائے میری اولاد بڑھ جائے میرا کنبا بڑھ جائے یہ تقافر کثرت اس کسرت کی دوڑ کا نام ہے دنیا اس کی مثال سن لو دنیا کی زینت دنیا کا فخر اور کثرت کی دوڑ کیا اس کی مثال ہے کا مسئلہ غیف ہیں ایک بارش کی مانند ہے اعجب اب نوازو جس کے پودے کسانوں کو خوش کر دیتے ہیں الکفار سے مراد کسان مزرات زارعین کیونکہ اس کا ایک لغوی معنی سات اور زار چھپا دینا کیونکہ کسان زمین میں بیج چھپاتا ہے جس کے نتیجے میں فصلیں پیدا ہوتی ہیں اس لیے کسان کو جو ہے وہ کفار کہا گیا کفار اب مانا سطر کفارا بمانا ستارہ کے زمین میں بیج چھپا دیا تو کفار کو ذرا کہا جا سکتا ہے یا پھر کفار سے مراد و حقیقی کف کافر ہیں جو اللہ تعالی پر ایمان نہیں رکھتے چونکہ دنیا کی زیب و زونت زینت اور کھیل تماشا اس کی طرف بہت زیادہ وہ مائل ہوتے ہیں اس لیے یہاں ان کافروں کا ذکر تو اعجب الکفار کفار ہو اس کے پودے نے کفار کو خوش کر دیا جو انگوریاں اور جو ہریالی اور گھاس پھوس اس سے پیدا ہوئی ہر طرف ایک شادابی اور بہار پھیل گئی تو کسان خوب خوش ہوا سما یہ ہی جو فتراہ مسفرن سما اور پھر وہ اچانک خشک ہو جاتی ہے زرد پڑ جاتی ہے اور بس بن جاتی ہے بکھر جاتی ہے اور ساری زیب و زینت ختم ہو جاتی ہے رون کے کافور ہو جاتی ہیں فرمایا کہ یہ دنیا کی مثال ہے کہ بظاہر چند روزہ ایک زیب و زینت کا نام ہے مگر اس کا آخری انجام یہی ہے جس کا آپ نے سنا اور پھر وہ فرآر سے عذاب الشدید مقفرت عمل و رعغوان اور آخرت میں یا آخر میں یہ عذاب شدید باقی بچتا ہے یہ اللہ کی مغفرت اور رضا مانا اس دنیا سے جو لوگوں کا تعلق ہے اس کی دو نوعیتیں ہیں کچھ تو وہ جو اس تعلق میں کھو جاتے ہیں اور دنیا کی زینت کو مور آخرت پر ترجیح دیتے ہیں ان کے لیے عذاب باقی بچتا ہے اور پچھتالا اور کچھ لوگ اس زینت کی پرواہ نہیں کرتے ایک واجبی تعلق تو ہے دنیا کے ساتھ لیکن حقیقی تعلق آخرت کے ساتھ ہے اور وہ دنیا کی محبت کی بجائے آخرت کا فکر کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مفرت ہے اور اس کے رضا اور اس کی محبت ہے ومر حیات النیا اللہ مذاح الغرور اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان جس کی ایک جھلک آپ نے دیکھ لی کہ ہریالی اچانک خشکی میں تبدیل ہو گئی اور جو فصلیں تھیں اور جو ہرے بھرے باغات تھے وہ بھوس بن گئے اور ختم ہو گئے اور جنہوں نے دنیا سے تعلق آراستہ کیا ان کے لیے پچھتاوا اور غام شدید باقی رہ گیا اور جنہوں نے اس تعلق میں اعتدال رکھا اور فکر آخرت اپنا توشہ بنا لیا سرمایہ بنا لیا ان کے لیے خالق کے کائنات کی مغفرت اس کی محبت اور رضا کے وعدے سامنے موجود ہیں اور یہ خوش نصیب لوگ ہیں تو یہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں آخرت ایک دائمی ٹھکانہ ہے جہاں جنت نہ ان سے ہمیشہ میسر رہیں گی بلکہ روزانہ بڑھتی جائیں گی ان کا حسن ان کا اظتہار ان کا بہار اور ان کا جمال ہر وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتا جائے گا تو کوئی مثال ہے دنیا اور آخرت کی کہ دنیا کا انجام تباہی ہریانیہ ساری خشک اور بربادی اور آخرت جو جو وقت آگے بڑھے گا اس کے حسن میں جنت کی نعمتوں میں چمک دمک میں اور نور میں اضافہ ہوتا جائے گا اب یہ دونوں دو چیزیں سامنے رکھ کر مقارنہ کرو کہ ہمارا تعلق کس جہاں کے ساتھ اور کس گھر کے ساتھ برقرار رہنا چاہیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے دنیا کی حقیقت والے کی ہے اور دنیا کے ساتھ تعلق کا جو ایک نقصان ہے اسے پیش کیا ہے اب دنیا اور آخرت ان دونوں کی کیا قیمت ہے کہ دونوں کا کیا مقارنہ ہے اسے بیان کرنے کے لیے حدیث بڑی واضح اور سریع ہے جناب استحلوں نے اس کے راوی ہیں تو ہیں کہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خود سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقون آپ یہ فرما رہے تھے مئو سوت انفیل جنت جنت میں ایک لکڑی کی جگہ سعود توئے کے ساتھ کوڑا یا لکڑی جس سے کسی کو مارا جاتا ہے جس کا سائز گز بھر کا ہو سکتا ہے ڈیڑھ دو فٹ کا ہو سکتا ہے ایک بانش ہو سکتا ہے اتنی سی جنت کی جگہ ایک لکڑی یا ایک کوڑے کی جنت کی جگہ خیونت دنیا و معافی ہا بہتر ہے دنیا و مافی ہا سے یعنی پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ دولتیں اور شربتیں خواب و ظاہر ہوں یا چھپی ہوں وہ ایک طرف ہوں اور جنت کی ایک بالش کی جگہ ایک طرف ہو تو جنت کا یہ ٹکڑا پوری دنیا و ما فی سے بہتر ہے یہ ایک مقارنے کے حدیث موجود ہے کہ دنیا کا تقابل کر لو جنت کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ کہ پوری دنیا دنیا کی ثروتیں دنیا کی دولتیں اور قیمت قیمتی پراپرٹیاں ایک طرف ہوں اور جنت کی ایک بالشت کی جگہ ایک طرف ہو تو جنت زیادہ قیمتی بالفاظ دیگر اگر پوری دنیا آپ کو مل جائے اپنی تمام پر دولتوں اور سربتوں کے ساتھ اور آپ اس پوری دنیا کا سودا کر دیں بیچ دیں فروخت کر دیں تو کتنا مال آپ کے ہاتھ میں آئے گا اس مال کو شمار کرنے میں ساری دنیا کے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے اور وہ سارا سرمایہ آپ اللہ کو پیش کر دیں کہ اس کے بدلے ہم جنت خریدنا چاہتے ہیں یہ سارا سرمایہ مل کر ایک بالشت جنت کے ٹکڑے کا مول نہیں بن سکتا تو پھر کیا مقابلہ ہے کیا مقابلہ ہے دنیا کا جنت کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ یہ تقابل جو لوگ کرنے میں کامیاب ہو جائیں یقیناً وہ اس نتوں کو سمجھ کر اپنا تعلق آخرت کے ساتھ استوار کر لیں گے اور دنیا کے ساتھ ایک واجبی تعلق رکھیں گے اور اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کریں گے یہ تو ہے دنیا کے مقابلے میں جنت کی قیمت ہے کہ پوری دنیا اور دنیا کی دولتیں اور سربتیں جمع ہو کر ایک بالش جنت نہیں خرید سکتی کسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے کتنا عمل کافی ہوگا رسول اللہ سب نے آگے فرمایا بولا غد فی صدیل اللہ اور روحتن خیو میں نے دنیا وہ ہے اللہ کی راہ میں صبح کو گھر سے نکلنا اور روحتن یا شام کو ہائی من میرا دنیا بمافی ہا پوری دنیا ب معافی ہا سے قیمتی ہے یعنی ایک بار کا یہ عمل کہ ایک انسان صبح کو گھر سے نکلے اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں جہاد فیس اللہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کی راہ میں طلب علم کا سفر بھی ہو سکتا ہے اللہ کی راہ میں دعوت اللہ کا سفر بھی ہو سکتا ہے یہ سفر آپ صبح کو شروع کریں اور رات کو لوٹ جائیں یا صبح کو جائیں یا شام کو جائیں رات کو جائیں تو ایک بار یہ سفر غطبہ یا روحا پوری دنیا بمافی سے قیمتی ہے تو دنیا کے سارے خزانے اور ساری دولتیں ایک بالش جنت کا سودا نہیں کر سکتی لیکن یہ ایک عمل اللہ کی راہ میں ایک نیکی اللہ کے میں دنیا میں مافیہ ہر سے ہے اور اس کے بدلے جنت کے وعدے موجود ہیں اور جنت کی دولتیں خزانے جو اللہ نے اپنے بات چھپا رکھے ہیں وہ موجود ہیں تو پھر عمل صالح کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور انتہائی برقرار رہتی ہے اور ہمیں ایک نسل وائیں کہ تعین کا درس دیتی ہے کہ پہلے ہم مقارنا کریں کہ دنیا کا اور آخرت کیا ہے اور اس مقارنے کے بعد جو نتیجہ سامنے آئے اس کی روشنی میں ہم آخرت کے ساتھ تعلق جو ہے وہ استوار کر لیں کہ دنیا تو فانی اور زائل ہے اور پوری دنیا کی قدر و قیمت جنت کی ایک بالشت کے برابر بھی نہیں ہے تو پھر ہمیں کس گھر کے لیے محنت کرنی چاہیے اور تک دو کرنی چاہیے نبیر اسلم کی اور احادیث بھی اس نقطے کو وعدے کرتی ہیں مثال کے طور پہ ایک بار نبیر اسلام صحابہ گرام سر تشریف میں جا رہے تھے مدینہ منورہ میں اچانک جو مدینہ کی کچرا کہاں تھی شہر سے ہٹ کر جہاں لوگ اپنی گندگی اور کچرا پھینکا کرتے تھے وہاں سے گزر ہوا تو کچرے کے ڈھیر پر نبیر اسلام نے ایک مردہ بکری دیکھی بچھوٹے قد کی تھی اور تن کٹی تھی آپ رک گئے آپ بڑے پائے کے مربی پر حکیم اور دانا تھے سوچا کہ اس بکری کے تعلق سے امت کو کوئی پیغام دیا جائے کوئی درس دیا جائے ان کی نصیحت کے لیے بکری کے قریب چلے گئے اور اس کا کان آپ نے پکڑ لیا اور فرمایا ہا بھی بے درہم ہے کہ کون ہے جو یہ بکری مجھ سے خرید لے ایک درہم کے بدلے تو صاحبہ نے کہ رسول اللہ, اللہ یہ تو مردہ ہے اور حدیث میں منترا کے الفاظ مجھ سے تعفن پھوٹ رہا ہے اس کو تو کون گھر میں رکھے گا کیا جائے کہ اس کو خریدا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر سن لو تمہارے نزدیک اس بکری کی جو قدر و قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا کی قیمت بھی اس مردہ بکری سے کم ہے پوری دنیا اور دنیا کے خزانے مل کر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مردہ بکری کے برابر نہیں بلکہ اس سے بھی ہلکا اور کم ہے بھی حدیث بھی دنیا اور آسند کے مقابلے کے لیے بہت ایک کافی اور شافی علم مہیا کرتی ہے ایک اور حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم کا اشاد کر لوکان ساحد روند اللہ جناح تھا ما سکا کافر شربت میں اگر یہ پوری دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ سے کسی مشرق اور کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا اور اناج کا ایک دانہ بھی نہ دیتا اللہ تعالیٰ سب کو دیر اور نماز رہا کفار کو بھی دے رہا ہے مشرقین کو بھی دے رہا ہے ان بندوں کو دے رہا ہے جن کا کردار بڑا باغیانہ ہے اس لیے کہ دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے قدر و قیمت جنت کی ہے اس لیے کفار جنت سے محروم ہے لیکن دنیا کی نعمتیں ان پر ارزاں ہیں کیونکہ دنیا کی قیمت کوئی نہیں قدر کوئی نہیں تو یہ حدیث بھی ان دونوں جہانوں کے مغارنے کے لیے ایک بڑا کافی علم ہمارے سامنے پیش کر رہی نویر اسلام کے ایک اور حدیث ہے اف اللہ مت دنیا پھر آخر اللہ نسل اس باہر یم کہ اللہ کی قسم دنیا کی آخرت کے مقابلے میں مثال یہ ہے کہ ایک شخص سمندر کے کنارے بیٹھا ہو اور اپنی انگلی سمندر میں ڈبو دے اور ڈبو کر نکال لے تو فل یندر اندر بیما یرج پھر وہ دیکھے کہ اس کی انگلی سمندر کا کتنا پانی لے کر آئی اور سمندر میں کس قدر کمی باتیں ہوئی فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی یہ مثال بھی نہیں ہے کہ ایک انگلی پانی میں ڈبو کر نکال لے تو وہ پانی کتنا وہ املی کتنا پانی کم کرے گی اور کیا نسبت ہے اس املی کے پانی میں اور سمندر کے پانی میں یقیناً یہ حدیث بھی اس مقارن پر ایک شاہد عدل ہے اور بھی بہت سی حدیث ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی جیسے قیامت کے دن دو شخص کو لایا جائے گا انم وہدل الارض اور ایک اشقا عہدل الارض ایک وہ شخص جو پوری زمین میں جب سے دنیا بنی قیامت تک سب سے بڑا مالدار اور نیم کا پر غردہ اور ایک وہ شخص جو سب سے زیادہ شقی بد وقت محروم فقیر قلاش تنگ دست سوچ رہے وہ کیسا ہوگا دونوں کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو سب سے زیادہ نعمتوں کا پرپردہ شخص ہے مالدار تھا سرمایہ دار تھا اسے ایک جھلک جنت کی دکھاؤ دکھائی جائے گی اور اس سے پوچھا جائے گا ہر میں نعمت ان کیا تم نے کبھی کوئی نعمت چکی ہے کوئی آسانی کو آسائش دیکھی ہے وہ کہ ولہ ما ظخط میں نعمت ان قطو نہیں میں نے تو کوئی نعمت اور کوئی آسانی نہیں دیکھی آخرت جنت ایک جھلک جنت کی دیکھ کر دنیا کا سرمایہ دنیا کا مال و دولت اور دنیا کی آسائشیں اور عہدے اور مال و دولت سب بھول جائے گا اور دوسرا وہ شخص جو اشقا دل عرضہ انتہائی بد بخ بد اور محروم اور مفلوق انسان اسے ایک جھلک جہنم کی دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا ہر سخت نمبو حسن خطو کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی وہ کہے گا کہ ما سخت نمبو حسن خط نہیں میں تکلیف نامی کسی چیز کو جانتا ہی نہیں یعنی وہ جہنم کی جھلک دیکھ کر اپنی دنیا کے سارے دکھ درد بھول جائے گا حالانکہ دنیا کا سب سے بڑا محروم انسان تھا یہ ایک حدیث جو ایک مقارنہ پیش کر رہی ہے دنیا اور آخرت کا اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی یہ باب قائم کر کے ایک ہمیں تربیت دی اور یہ نکتہ ہمیں سمجھایا کہ ایک دار دنیا اور ایک دار آخرت ہے دار دنیا دار زائل ہے اور دار آخرت دار باقی ہے اب تم نے مقارنہ کر لیا کہ دنیا کی حقیقت کیا اور آخرت کی حقیقت کیا ہے اور جنت اور آسد کے مقابلے میں دنیا کا و سامان کیا ہے تو اب بڑے ہوش کے نا سن لو اور بڑے ایک اقل و خرد کے ساتھ یہ سوچو کہ ہمارا تعلق کس جہان کے ساتھ ہونا چاہیے اور اس تعلق کی نوعیت اور کیفیت کیا ہونی چاہیے ایک چیز اور یہاں قابل غور ہے کہ یہ دنیا جو ایک دنی اور حقیر چیز ہے کے مقابلے میں اسے کمانے کے لیے ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں تو غور کریں کہ وہ آخرت جو دنیا سے بہت ہی قیمتی ہے اور پوری دنیا مل کر جنت کے ایک بارش ٹکڑے کی قیمت نہیں بن سکتی اس آخرت کو کمانے کے لیے کس قدر محنت درکار ہے کہ دنیا جو ایک دنی اور حقیر شہر ہے اسے کمانے کے لیے محنت شاکہ کرنی پڑتی ہے تو آخرت کا معاملہ جو ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے تو کیا وہ آرام سے حاصل ہو جائے گا ہم حفر تمت خور جنف مسلخل قبر تم مسخت ملبا و ضلع ذرا غور تو کرو تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تم جنت کو ایسے ہی پالو گے سوچو کہ تم نے کیا کیا جنت کو پانے کے لیے نہیں نہیں جب تک سابقہ لوگوں کی مثالیں نہ آ جائیں جنہیں جوڑا کیا صدموں سے دوشار ہونا پڑا اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑی تمہارے اندر یہ مثالیں آنی چاہیے اور جنت کو پا دینے کے لیے جد و جہد محنت و ریاضت اور مشقت برداشت کرنی پڑے گی راتوں کو جاگنا پڑے گا اللہ کی میں سفر کرنا پڑے گا علم طلب کرنا پڑے گا اور عمل کے مراحل سے گزرنا پڑے گا تو یہ بھی ایک درس ان احادیث میں ہمیں ملتا ہے اللہ قول بابل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ غریب حدثنا علی عبدالحمد عبد الرحمن أبو المنذر الطفادي عن الأعمى شيطال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكدي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك و رحم اللہفق باب اقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن دنیا کا انا غریب او عابر و صبیل. یہ باب نبی السلام کی ایک حدیث پر قائم ہے جو آپ کی ایک حدیث اور ایک فرمان کا متن ہے اسی متن پر یہ باب ما بخاری نے قائم کیا ہے حدیث کے الفاظ ہے کن دنیا کا کا غریب او عابر و اور یہ الفاظ پر یہ باب قائم باب نبی السلام کا یہ فرمان کن سے دنیا کہ دنیا میں ہو جاؤ دنیا میں رہو کا کا غریب گویا تم مسافر ہو او عابر و یا کسی راستے کو عبور کرنے والے ہو کسی راستے پر گزرنے والے ہو اس طرح دنیا میں رہو تو یہ بات اس بات کی فراہت کرے گا کہ دنیا میں رہنے کا حسن ادب کیا ہے اور آخر کے مقابلے میں ہمارا دنیا کے ساتھ کیا رب پر تعلق ہونا چاہیے یہ حدیث نبیر اسلام کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی النہ کی روایت سے ہے اور ان سے ان کے شاگرد امام مجاہد روایت کر رہے ہیں امام مجاہد رحم اللہ علماء طاعین سے تھے بہت بڑے محدث تھے مفسر تھے اور قرآن کے بہت بڑے قاری تھے اور عبداللہ عمر کے ملازم شاگردوں میں سے تھے جن کا وہ قصہ سنن بی داعود میں مروی ہے جو اس بات کی دلیل ہوگا کہ آخر دم تک ان کی خدمت میں لگے رہے جناب عبد اللہ اپنی عمر کے آخری حصے میں نابینا ہو گئے تھے تو ان کو ایک قائد کی ضرورت رہتی تھی جو ان کا ساتھ دے ان کو لے کر جائے آئے ان کی خدمت کرے اور یہ خدمت اکثر امام مجاہد رحمۃ اللہ پیش کیا کرتے تھے تو ایک دن انہیں لے کر کہیں جا رہے تھے مدینہ سے ہٹ کر تو ایک مسجد سے اذان کی آواز آئی سوچا کہ نماز پڑھ مسجد میں داخل ہو گئے مؤزدن نے اذان کہی اور اذان کہہ کر وہیں کھڑے کھڑے لوگوں کو نماز کی دعوت دی کہ لوگوں نماز قائم ہونے والی ہے اذان ہو چکی اپنے گھر بار چھوڑ دو کاروبار چھوڑ دو مسجد میں آ جاؤ یہ نماز کی دعوت دی اس کو شرن تصویب کہا جاتا ہے تصویب کا من اذان دینے کے بعد مؤذن کا وہیں کھڑے کھڑے لوگوں کو نماز کی دعوت دینا نماز کے لیے پکارنا بظاہر اچھا کام ہے لیکن نہار وسلم نے تصویر نبی السلام نے تصویر سے روکا ہے جب عبداللہ بن عمر نے اس ملزم کی یہ حرکت دیکھی تو اپنے شاگرد امام مجاہد سے کہا کہ اخرج بنا انہاد المسد ف انحد بدا ہمیں اس مسجد سے نکال کر لے دو یہ بدا ہے یہ یہاں ہم نے جہاں یہ بتانا تھا کہ امام مجاہد جناب عبداللہ بن عمر کے خدمت گزار تھے اور ان کو خدمتیں مہیا کرتے تھے وہاں یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ صرف صالحین ایک بدعی عمل سے کس قدر نفرت کرتے تھے اب بڑھاپے میں چل کر یہاں پہنچنا اور تھے بھی نابینا لیکن کوئی پرواہ نہ کی ہمیں نکالو یہاں سے اس میں بدعت آ گئی ہے ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے یہ سروس صالحین کی بدر سے نفرت اور بدرت والی جگہ سے دوری اختیار کرنا کیونکہ جس قدر انسان بدر سے قریب ہوگا یا اہل بدر سے قریب ہوگا یا بدرب کے مقام سے قریب ہوگا اسی قدر شیطان کے وار کی جو ہے وہ زیادہ ایک توقع ہوتی ہے اور شیطان الجھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے معاملہ خلط ملد کر کے تو بہتر یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور سنت کی محبت کو بچانے کے لیے بدر سے دوری اختیار کریں اور بدر کے مقامات سے کنارہ کشی اختیار کریں چنانچی آقاد رسود اللہ علیہ وسلم بے من کی وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا ان کندھا جو انسان کا وادو جہاں ختم ہوتا ہے وہ جگہ منکب کہلاتی ہے میرے کندھے کو پکڑا فقال فرمایا کن فی دنیا کا اللہ کا غریب او اور آبر کہ تم دنیا میں ہو جاؤ یہ دنیا میں رہو کا اللہ کا غریب کے گویا تم مسافر ہو غریب الدیار اپنے وطن سے دور اور اپنے اہل سے دور او عابر و سبیل یا پھر تم رہو اس شخص کی مانند جو ایک راستے کو عبور کر رہا رہا ہے اور ایک راستے کو گزرگاہ کے طور پہ استعمال کر رہا ہے اس عزیز میں تین چیزیں ہیں ایک بندے کا اپنے وطن میں مقیم ہونا دوسرا سفر اختیار کر کے کہیں جانا اور تیسرا واپس لوٹتے ہوئے ایک راستے کو عبور کرنا جب انسان مقیم ہوتا ہے اپنے گھر میں تو اس کے پاس ساز و سامان ہوتا ہے گھر کا برتن ہے چولہا ہے اور کھانا پکانے کے بنانے کے امور ہیں گھر ہے گھر کے کمرے ہیں صحن ہیں اور خادم ہیں اور مختلف وہ امور جن سے جو دنیا کی ایک معیشت چل رہی ہے اور اناج ہے یہ اس وقت جب وہ مقیم ہے اب وہ بندہ کسی کام کے تحت سفر اختیار کرتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک سفر اختیار کرتا ہے تو وہ کتنا سامان لے کر جائے گا کیا وہ سارا ساز و سامان گھر کے برتن چولے اور اناج سب اٹھا کے لے جائے گا نہیں وہ سوچے گا میرا سفر کتنے دن کا ہے دو دن کا تین دن کا ہفتے بھر کا تو اس سفر کے ایام کے مطابق وہ ساز و سامان ساتھ لے کر جائے گا اس کے مطابق وہ جو بھی درہم و دینار یا روپے پیسے وہ لے کر جائے گا کہ میرے یہ یا رقم یا یہ سامان یا یہ کھانا پینا دو چار دن کے لیے کافی ہوگا پھر میں لا اٹھاؤں گا تو یہ ایک دوسری حیثیت ایک انسان کی کہ وہ سفر اختیار کیے ہوئے کہیں جا رہا ہے اور کسی مقام پر پہنچ گیا اور وہاں وہ ایک مسافر کی حیثیت سے موجود ہے اور تیسرا ایک شخص کا چلنا راستے کو عبور کرنے کے لیے تو چلنے والا شخص کتنا سامان اٹھا کر چلے گا کیا وہ چاہے گا کہ وہ اپنے سر پہ ایک بوجھ اٹھائے چلے نہیں وہ ہلکے سے ہلکا ہو کر چلنے کی کوشش کرے گا تو انسان مقیم ہو تو اس کے ساز و سامان کی حیثیت کچھ اور ہے اور دو چار دن کا مسافر ہو تو اس کے ساز و سامان کی حیثیت کچھ اور ہے اور اگر وہ راہ عبور کرنے والا مسافر ہو راہ چلتا ہوا تو اس کے ساز و سامان کی حیثیت کچھ اور ہے تو رسول العم نے یہاں وہ حیثیت واضح کی ہے کہ یاد تو تم غریب الدیار مسافر بن کر رہو ان ایسا مسافر جس کے پاس ساز و سامان بقدر سفر ہے دو دن کا چار دن کا مہینے بھر کا اور یا پھر اس شخص کی مانس بن جاؤ جو مسافر بن کر کہیں جو جمائے ہوئے نہیں ہے بلکہ سفر سے لوٹ رہا ہے اور ایک رستہ بطور گزر کے وہ عبور کر رہا ہے تو کتنا ساز و سامان اس کے ساتھ ہوگا انتہائی کم تو کم سے کم یہ تعلق دنیا کے ساتھ قائم رکھو تاکہ یہ انتہائی کم ساز و سامان آخرت کے راہ میں اور آخرت کی تیاری میں حائل نہ ہو اور یہ ایک روش اور یہ ساز و سامان تمہارے لیے ہلکے پن کا باعث ہو اور تم اس ساز و سامان کے ساتھ ساتھ فکر آخرت کر سکو اور وہ سفر جو آخرت کی طرف گامزن ہے اس پر صحیح طریقے سے تم چل سکو اور اس کو اختیار کر سکو اس حدیث کی ایک میں جو بطریق لیس مروی ہے اس میں ایک جملے کا اضافہ بھی ہے وہ نفسہ کا پی القبور فرمایا کہ تم اپنے آپ کو شمار کرو آہل قبور میں یہ نہ سمجھو کہ میں زندہ چلتا پھرتا انسان ہوں کہ جس کو تعلق دنیا کا شوق ہو بلکہ اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کرو اور اہل قبور جو لوگ قبروں میں پہنچ جائیں وہ بہت زیادہ دنیا سے تعلق کشیدہ کر لیتے ہیں کوئی ان کا دنیا کا شوق اور ذوق باقی نہیں رہتا بلکہ دنیا میں جو ان کی غفلت کے اوقات تھے وہ یاد کر کے پریشان ہوں گے دنیا دنیا کرتے کرے جو وقت گزرا اسے یاد کر کے پریشان ہوں گے تو علیہ اسلام نے ان دنیا سے انتہائی کم سے کم تعلق کو واضح کیا ہے حتیٰ کہ آخری مرحلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو زندوں میں شمار نہ کرو اہل قبور میں شمار کرو تو اہل قبور کا دنیا سے کیا ربط ہوگا اور کیا تعلق ہوگا کوئی تعلق نہیں ہوگا تو یہ تعلق بالکل نہ ہونے کے برابر ہو اگر آسد کی کامیابی چاہتے ہو اور سفر آخرت کو تم بہت اچھے طریقے سے اختیار کرنا چاہتے ہو تو پھر یاد رکھو کہ دنیا اور آخرت کا تعلق آپ اس میں متضاد ہے اگر دنیا کے ساتھ گہرا ربط ہوگا تو آخرت کے ساتھ نہیں ہوگا اور اگر آخرت کے ساتھ ہوگا دنیا کے ساتھ نہیں ہوگا بالکل ایک اعتدال کا راستہ قائم کر کے اس تعلق کو استیار کرو تو یہ بات آپ نے جناب عبداللہ کو سمجھائی ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کندھے پر ہاتھ رکھنے کا معنی ان سے اظہار محبت دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کی توجہ آپ نے اپنی طرف منزول کی بعض اوقات شیخ جو آلہ پائے کا مروی ہو اور وہ شاگرد کی توجہ پوری کی پوری چاہے یکسوئی چاہے تو وہ اس کے سر پہ یا کندھے پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے اس کو متوجہ کرنے کے لیے اور اس کی توجہ کو طلب کرنے کے لیے تو نبی اسلام نے ان کی توجہ طلب کرنا چاہی جو اس مسئلے کی اہمیت کی دلیل ہے وہ یہ نصیحت آپ نے فرمائی اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا ادھر انس تھا فلاں تو درطبا وائی ادھر اسباہ تھا جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو ہو سکتا ہے صبح سے قبل موت واقع ہو جائے با را جب تم صبح میں داخل ہو تو فلاط انمسا تو شام کا انتظار نہ کرو ہو سکتا ہے شام آنے سے قبل تمہاری موت واقع ہو جائے بہت مین سیاحتی کا لی مور کا بن حیاتی کا, کا یہ کلام عبداللہ بن عمر کا رضی العنما عبداللہ بن عمر یہ فرمایا کرتے تھے کہ راس تو فلاطن فلاطن تدری القباح جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو بخود من صحت دے کا لیے مرو تو اور اپنی صحت میں سے کچھ حصہ لو اپنی اپنے مرض کے لیے اور اپنی زندگی سے کچھ حصہ لو اپنی موت کے لیے جو امام صحت ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس عبادت کو اپنے ایام مرض کے لیے رکھو مانا جب مریض ہو جاؤ گے تو بہت سی باتیں چھوٹ جائیں گی تو قبل اس کے کہ یہ مرض واقع ہوں ہم لاہور ہوں تو اپنی صحت کے ایام کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو تاکہ یہ عبادت ایام صحت میں کام آئے اور نبی اسلام کی حدیث بھی ہے جس میں آپ نے ایک عظیم جو ہے وہ امت پر اللہ تعالیٰ کے احسان کو ظاہر کیا اور ثابت کیا کہ اذا مار احدكم او اور کوئی بندہ اگر بیمار پڑ جائے یا سفر اختیار کر لے تو قطب اللہ لہو من الاجر بما اللہجر كان یام الصحیم مقیمہ تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی اجر دیتا ہے جو وہ صحت اور اقامت کی حالت میں کرتا تھا مانا بندہ بیمار ہو گیا تو بہت سے کام نہیں کر پاتا کیونکہ مریض ہو چکا ہے لیکن اگر وہ صحت میں وہ کام کرتا تھا تو اللہ کو اجر اس کے بحال رکھے گا اور اس کو ملتے رہیں گے اور بندہ اگر مسافر ہو گیا تو بہت کے کام اسے چھٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سفر کی زندگی میں اگر وہ کام مقیم ہونے کی حالت میں کیا کرتا تھا تو اجر اس کو دیتا رہے گا یہ بےتحاشا ایک عظیم احسان کے طور پر یہ بات ہے اگر ہم اپنی صحت اور اقامت کی حالت میں نیکیاں کرتے رہیں بعد میں اگر بیمار پڑ جائیں یا سفر اختیار کرنا پڑ جائے تو ثواب کا سلسلہ رکے گا نہیں تھمے گا نہیں بلکہ جاری وسائل رہے گا جو کہ دین کا ایک بڑا انعام مسلمانوں کے لیے اور ساتھ ہی رسود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود منصحت کلی مارہ دیکھا ساتھی عبداللہ عمر نے یہ فرمایا و خود من کلی مارہ دیکھا تو اپنی صحت میں سے اپنے مرض کے لیے حصہ پکڑو اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے کہ زندگی میں تیاری کرو کہ جب بھی موت آئے تو تم اس کے لیے مستعد ہو اور وہ تیاری جو ہے وہ مرنے کے بعد تمہارے کام آ جائے ایک مرفوع حدیث میں نبی علاسلام کے الفاظ بھی منقول ہیں اور یہ حدیث مصدر کے حاکم کی ہے فرمایا کہمسن قملہ خمسن پانچ چیزوں کو غنیمت جانو پانچ چیزوں سے پہلے شباب کا قبلہ حرا نک بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان لو ب صحتہ کا قبل سکمک اور بیماری سے قبل صحت کو غنیمت جان لو اور وغیرہ کا قبلہ فخر اور فقیر ہونے سے پہلے اپنے غنی ہونے کو غنیمت جان لو و فرا قبل شغلک اور مشغول ہونے سے قبل اپنی فراغت کو غنیمت جان لو بحیات کا قبلہ مئوک اور موت سے قبل زندگی کو غنیمت جان دو. تو یہ یہ زندگی اور یہ فراغت اور یہ صحت اور یہ تبنگوری اور یہ زنا اللہ تعالیٰ کی نیم سے یہ صحت اللہ تعالیٰ کی نیمتے ہیں تو اس صحت کو زنا کو زندگی کو تج دو اللہ تعالیٰ کی حدایت میں عمل صالح میں تاکہ صحت کا عمل بیماری میں کام آئے فراغت کا عمل مشغولیت میں کام آئے غناح کا عمل فقر میں کام آئے زندگی کا عمل موت کے بعد کام آئے تو یہ سوچ کر تم نیتیاں اختیار کرو اور ان مراحل کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کارآمد بناؤ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو رادی کرنے کے لیے اس حدیث میں یہ اس بات نے مکمل طور پہ نبی رسلام کی جو نصیحت آپ نے جناب عبداللہ سے فرمائی اس کی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ہمیں دنیا کی زندگی سے ایک واجبی تعلق ہونا چاہیے اصل تعلق اور ربض آخرت کے ساتھ ہو اسی ربض کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے دنیا کی تیاری کی جائے اور دنیا میں رہ کر تیاری کی جائے اور آخرت کا سامان پیدا کیا جائے علیہ وسلم کی حضیث ہے دنیا مضرات العرہ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے آج جو یہاں بو گے اور کاشت کرو گے وہ قیامت کے دن آپ کے سامنے ہوگا اس کو کاٹ لوگے اگر خیر کاٹ کرو گے تو خیر جو ہے وہ قیامت کے دن مل جائے گی تمہارے سامنے بڑھ چڑھ کر پیش ہوگی اور اگر شر بو گے تو قیامت کے دن وہ شر آپ کے سامنے آ جائے گا اور وہ آپ کے سامنے ہوگا اور پھر وہ ایک ایسا خزارہ ہوگا جس کی تلافی کی کوئی صورت نہ ہوگی میں یام مثقال ذرا خیر یارہ اور میں یام المثال ع ذرات جو بندہ ایک ذرے کے برابر آج خیر کرے گا اسے دیکھ لے گا قیامت کے دن اور جو بندہ ایک ذرے کے برابر شر کرے گا اسے وہ قیامت کے دیکھ لے گا یعنی ایک ذرے کے برابر خیر اور شر قیامت کے سامنے آئے گا اور ذرے سے مراد وہ شے ہے جس سے چھوٹی کوئی شے نہ ہو ایک حقیر سے حقیر عمل بھی نیکی بھی قیامت کے سامنے آئے گی اور ایک حقیر سے حقیر شر اور گناہ بھی قیامت کے دن سامنے آئے گا تو پھر ان ایام حیات میں ہمیں صحیح معنی میں سوچ و بچار کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ آخر کی تیاری کے کی کیا تقاضے ہیں یقیناً تیاری آخرت کی ہمارے سامنے رہے اور جو دنیا کی محبت بہت زیادہ پالنے کی کوشش نہ کریں اور ہمیشہ اس دنیا کی محبت کا علاج کریں آخرت کی تیاری کے ساتھ اور آخرت کے فکر کے ساتھ یہ دعوت قرآن کریم نے بار بار دی ہے سورہ اعلیٰ کا ایک مقام ہم پڑھ لیتے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ دعوت موجود ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان منتقہ مظفر رسم و رب ہی فصل کہ جو شخص پاک خاف ہوا عقیدت و امن ظاہر و ماہ اور پھر اپنے رب کا ذکر کرتا رہا اور نماز قائم کر لی وہ فلاح آ گیا ان یعنی یہ کامیابی کے تین اصول تزکیہ نفس ذکر الہی اور نماز کی اقامت وہ فلاح پا گیا کہ اصول ہے جو بندہ اپنا لے اس کے لیے فلاح اور کامیابی ہے تو کام تو بہت آسان ہے تو پھر لوگ اس پر آمادہ کیوں نہیں ہوتے اس لیے کہ ایک مرض ہے لوگوں کے سامنے اس مرض کی تشخیص آگے ہو رہی ہے کہ بل تو اور الحیات دنیا کہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو تو یہ پھر اصولوں پر کیسے آؤ گے آفرت کمانے کی کوشش کیسے کرو گے تمہارا متم نظر مکمل طور پہ دنیا ہے تم دنیا کے متقلب اور پجاری بن چکے ہو تو پھر آفرت کا خیال کیسے آئے گا حصول آخرت کے لیے یہ تین آسان سے اصول بلا کیسے اپنا پاؤ گے تو آؤ اس دنیا کی محبت کے بت کو ٹوڑو اور اس کو پاش پاش کرو اس کے لیے کیا علاج ہے وہ آگے ذکر کیا گیا بل آخر خیر و کہ تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آخرت سب سے بہترین اور ہمیشہ باقی اور قائم رہنے والا گھر ہے یہ ایک ترتیب ہے کامیابی کے لیے تین اصول رکاوٹ دنیا کی محبت اور دنیا کی محبت کا علاج فکر آخرت ہے یہ موضوع پرانے پاک میں بار بار ذکر ہوا بار بار اس کو دوہرایا گیا جو اخر بھی تیاری کے راستے میں یہ چیز حائل ہے ایک بدھ کے طور پر وہ دنیا کی محبت ہے اور دنیا کی محبت کا علاج فکر آخرت ہے آخرت کا سوچو اور قرآن و حدیث کے وہ مقامات پڑھو جو واقعی رقائق پر مشتمل ہیں جس سے دلوں میں گرمی پیدا ہوتی ہے اور بندہ دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر اور آخر کی تیاری کرے گا سورہ الدیات کا موضوع بھی یہی ہے تقریبا اس میں بھی انسان کی غفلت کا ذکر ہے اور انسان کی ناکامی کے اسباب کا ذکر ہے ان الانسان انسان کہ بے شک انسان لقنود یہ ہی لقنود اپنے رب کا نا ہے اس مرض میں مبتلا ہے اور انسان کو معلوم ہے وہ اس مرض میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ کا نہ ہے اور اس کا وجہ کیا ہے بنحبل خیر شدید کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت شدید ہے یہ اس مرض کی تشخیص ہے رب کا شکرہ کیوں ہے رب زالہ کی اطاعت کیوں نہیں کرتا اور کامیابی کے راستے کو کیوں نہیں اپناتا کیوں کہ اس کے سامنے ایک بدھ ہے بہت بڑا اور وہ دنیا کی محبت دنیا کی زیب و زینت دنیا کا تفاخر و تقافر جس کا ذکر آپ نے پڑھا سورہ حدید کی عائد کریمہ میں تو یہ اس مرد کا سبب ہے اور اس کا علاج کیا ہے افلا یا علم و ادا القبور معاف اس کو اس انسان کو معلوم نہیں ہے کہ اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا مرے گا اور مر کے قبر میں جائے گا اور قبر بھی تو وہ برسف کا جہان ہے جہاں حساب و کتاب بھی ہوگا اور جنت کی نیم تو یہ جہنم کے عذاب کے فیصلے ہوں گے جب وہ جنت کا باغیچہ بن جائے گی کہ جہنم کا گڑھ بن جائے گی اور پھر ایک وقت آئے گا قبر سے بھی اٹھا لیا جائے گا آصف قائم ہوگی بہوصلم آصب سور اور سینوں کے رازوں کو نکالا جائے گا اخلاص کے تعلق سے سینوں میں کیا چھپا رکھا ہے تکبر ہے فخر ہے غرور ہے دنیا کی محبت ہے شیطان کی دوستی ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب نکالی جائے گی اگر اخلاص ہوگا تقور خشیت ہوگی دلہیت ہوگی وہ نکالی جائے گی اور اس کا اجر ملے گا اور اگر کبر ہوگا غرور ہوگا ثفافر ہوگا تکاثر ہوگا شیطان کی ولایت ہوگی وہ نکالی جائے گی اور اس کا بوجھ انسان کو اٹھانا پڑے گا جو موجب خسارہ ہوگا سرا تو انسان یہ کیوں نہیں سوچتا یہ مضمون کتاب و سندت میں بار بار ذکر ہوا ہے انسان کے امراض کا سبب محبت دنیا ہے اور محبت دنیا کو توڑنے کا علاج فکر آخرت ہے. امام بحی رحمہ اللہ کی دونوں بات اسی درس کے ارادے کے لیے ہیں کہ آخرت کو دنیا کا تقابل کرو اور پھر دنیا کے تعلق سے نبیر اسلام کی نصیحتوں پر غور کرو ان نصیحتوں کے اسباب پر غور کرو اور یہ بات یقین سے سمجھ لو کہ دنیا کی محبت ایک بت ہے جو ہمارے لیے غفرت اور خسارے کا باعث ہوگا اور اس کا علاج ہم فکر آخرت سے کریں ان رقائق کو پڑھ کر اپنے دل کو نرم بنائیں نصیحتوں کو قبول کرنے والا بن جائیں اور آخرت کی ہم تیاری کریں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ مثال کے فاحد اس گھر کی تیاری کر کے آنا بغیر تیاری کر کے نہ آنا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیکھ سی معنیٰ نے ان مواقع کو سمجھیں اور اپنی عاقبت کا فکر کر اور عاقبت کی تیاری کریں و تعالی ولی التوفیق توفیق و صلی اللہ علاء نبی محمد ولیہ و صاحب ہی وبارک وسلم